ان کال کہنے لگے ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے ہم نے بے شک اپنے آپ پر ظلم کیا ہے